لوگ جو باتیں تو کر لیتے ہیں صحابہ کرام کے بھی خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ ہمیں ایسے ایسے وسوہ سے آتے دل چاہتے ہیں آپ کو بتانے سے پہلے ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں مفہوم بتا تو وسوسوں کو پکڑنی ہے جیسے آپ حضرت فرماتے ہیں ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب جو زنا سے بجے گا اسی کو زنا کے خیالات آئیں گے جو بدفیری سے بجے گا اسی کو خیالات آئیں گے خیالات پکڑنی ہیں ہلکے سے آئیں گے اور مشغول ہو گئے نا پھر انسان ملوث ہو جاتا ہے اس میں پریشان نہ ہو انشاءاللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی سے اگر آ... کسی مریض سے خلیفہ سے یا والے سے یا عالم سے حافظ سے قاری سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے داڑھی والے سے بڑے بیانات والے سے بھی ذنا ہو جائے تو مگر اللہ والوں سے اس کا تعلق ہے اس کو اللہ شاء توفہ کی توحفی ہوگی وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو اللہ سے خوب روئے شیخ سے مشورہ کرے اصلاح کرائے کہ ہم کس حالت میں ہیں اس لیے شیخ سے اصلاح کا جو کام ہے نا عزت کو داو پر لا کے والا کام ہے شرمانا نہیں چاہیے اس میں لڑکی تو ہمیں بہکا سکتی ہے لڑکا تو ہمیں بہکا سکتا ہے ہی عورتیں ہیں ہی ایسی حدیث میں کیا آ رہے ہیں کالی گملی والے کا فرمانے عادی عقل کی ہوتی ہیں بڑی بڑی عقل والوں کی بھائی بڑی بڑی اکر والوں کی عقل اڑا جاتی بس اس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے اس لیے فرماتے جب اللہ حافظ سے رکھ رہا ہوں نا خوب بیانات ہو رہے ہیں اور ذکر ہو رہے ہیں ماشاء اللہ آگے بڑھ رہے ہو اس وقت زیادہ گر گڑ اللہ سے اے اللہ میری حفاظت فرما اکڑ وکڑ نہیں دکھانی چاہیے اللہ آپ نے بچایا ہوا ہے ذنا سے بدفیلی سے ذکر ماشاء اللہ پورا ہو رہا ہے شیخ کی صحبت مل رہی ہے اے اللہ تھوڑا سا رول ہے اللہ سے اے اللہ میری حفاظت فرما زوال نعمت سے بچا ابھی جو کنڈیشن ہے اس میں اور ترقی ادا فرما آخری سانس تک مجھے گنا ضرور مشورہ کرنا چاہیے شیخ سے تنہائی میں مشورہ کرنا چاہیے مشورے کی کسی کو ہمت نہیں ہے خط لکھ دے خط لکھ کے دے کوئی <laughs> ڈاکٹر غلط کتنی پہلی بات ہے مجھے اس سے بڑا فائدہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض جس کو الٹیاں آ رہی ہیں اسے نفرت کرتا ہے کیا کوئی ڈاکٹر نفرت کرتا ہے اس کو الٹیاں آ رہی ہے کینسر کا مریض ہے اللہ والے ش... مشاعر سچے اللہ والے کسی نفرت کریں گے کہ تم نے ذنا کر لیا تو ہاں ویسے سمجھا دیں گے کہ اپنی شکل دیکھو اور کام دیکھو اپنے تم ننگ عزید کام کرتے ہو شریعت پہ چلنا مقصد ہونا چاہیے ہمارا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی انہوں نے کہا تنہائی میں شیخ سے تنہائی مرید کا حق ہے بولے مجھے تنہائی چاہیے آپ سے مشورہ کرنا ہے میں شیخ دور ہے فون پہ آپ وقت لے لیجیے مجھ سے مشورہ کرنا وہ ہے نا شیخ صاحب کا تو باندھ لے سر پر پہلے کا فن اور ہمارے کتنے تبلیغی بھائی مجھ سے بہتے سال لگے ہوئے چلے لگے ہوئے چار مہینے لگے ماشاء اللہ مشورہ کرتے کوئی کسی نفرت تھوڑی کرتا نفرتی کی کیا ہے وہ نکلے کیوں ہیں ان کو ایک بول لگا ہے ابھی جو بات کی تھی ایک بس اللہ کو خوش کرنا ہے جلدی چلے پہ نکل کے اللہ کو خوش کرو چلّا لگا رہا ہوں میں چار مہینے لگا رہا ہوں خوش کرنے کے لیے نا اللہ کو خوش کرنا ہے مجھے کہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں میں اتنے فضائل ہیں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے تو ماشاءاللہ جب نکلتے ہیں تو پھر دل میں نور آتا ہے پھر ان کو نظر آتا ہے کہ ہاں بھائی اب تھوڑا بہت چلا ہے آگے تو چلے گا کہ کچھ بھی <laughs> ہم تو اپنے آپ کو اونٹ ہیں اونٹ سے پہاڑ ہوتا ہے <laughs> مزہ لے اگر اللہ پاتا سرکش نفس جو ہے سرکش <تصفح> بدماشی کے خیالات ڈالتا ہے ہاں میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم لوگ غصے سے بچتے ہیں کوشش کرتے ہیں بہت سے لوگ ہم لوگ بچتے ہیں شہبت کے غلام ہیں نفس فرش نفس خواہشات سے بچتے ہیں مگر ہمیں شیطان زیادہ خیال ڈالے گا بھائی یار وہ بھی تو اس نے بھی تو جو وہ بھی تو دیکھتا ہے انٹرنیٹ پہ تصویریں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو آتے ہیں فلا شخص بھی تو آتے ہیں مولانا فلا بھی تو آتے ہیں فلاں صاحب بھی تو آتے ہیں اس میں کیا راج ہے ہم کون سے اللہ والا ہمیں بننا تو ہے نہیں ہم بس اللہ علیہ سے بیٹھ تو ہو گئے ہم تو واپس ریورس گیئر لگا لیتے ہیں پیچھا گیئر لگا کے چلتے ہیں دوبارہ کیوں بھائی کیوں چلتے ہیں آگے کیوں نہیں بڑھتے ہم لوگ آگے بڑھنا چاہیے اگر ریورس گیٹ لگ بھی جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو مرید ہے ارادہ کر لے مجھے آخری سانس تک وفاداری کرنی ہے یا میرا انتقال ہوگا شیخ کا انتقال ہوگا میں آخری سانس تک وفاداری کر کے دکھاؤں گا بے وفائی نہیں کرنی ہے پہلے مجھ سے گناہ کبیرہ ہو جائے شیخ کو چھوڑنا سب سے بڑا گناہ اللہ کو گناہ تو چھوڑے ہی نہیں کو چھوڑ دیا مرکز جانا چھوڑ دیا تبلی کی جماعت دی پاگل چھوڑنے کی چیز تو گناہ چھ شیخ کو چھوڑ دیا اندینی مجالس کو چھوڑ دیا گناہ ہو گیا نا کوئی بس توبہ کر لو بس توبہ کے دروازے کھلے ہیں کیونکہ ہر کسی کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے ابھی تو ہم نکلے ہوئے ہیں کیفیت ہے بنی ہوئی سابق رام خود کہتے ہیں یارس اللہ آپ کے آپ کے اس میں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے جنت و زخ کو دیکھ رہے ہیں بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں مطلب بیوی بچوں کے پاس وہ کیفیت ہی رہتی ہمارے دل کا نام بدلنے کبھی ایسا کبھی ویسا ہم بدلنے کا مقصد یہ نہیں کہ شروع کرتے بیوی بچوں کے پاس ہنسے بولے مزے کرے ماشاء جائز مزے کرے حقوق واجب واضح کرے دو لفظوں میں حضرت تحفظ حدود حقوق آگے تحفظ حدود حدود کی حفاظت پروٹیکشن آف دا بار ادائے حقوق سب کے حقوق ادا کرنا یہ مجدد ملت کی بات ہے اللہ والوں پہ اللہ تعالیٰ مضمون ڈالتے ہیں اتنے بڑے مجدد اعظم تھے مولانا شاہ شف صاحب تھانی رحمۃ اللہ دو لفظوں میں پورا دین تحفظ حدود ادائے حقوق پورا <laughs> دین پیش کر دیا